اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في ذهي ونفسي صفه 211 اولان كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما ثر في الظلمات ليس بخارج منها كذلك hyن الكافرين ما كانوا يعملون اب من کانا معیتن فع کیا وہ شخص جو مردہ تھا تو پھر ہم نے اسے زندہ کیا و جائے نہ لہو نور یم شی اور پھر ہم نے اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے من کیا یہ اس شخص کی طرح ہے ماسالوح فرد الماتی لئی سب خاری جمہ جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے اور ان سے کسی صورت بھی نکلنے والا نہیں ہے کزالی کا ذکین اور الکافرین ماں اسی طرح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 کزاری کا جہریم کو روفی ہا اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا بستی کے چودھری بڈیرے اور سردار وہ مجرم لوگ اللہ نے بنائے لیم کو روفی تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کرے ببا یم کر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 ان کو چودراہٹ دیتا ہے تاکہ وہ مکرو فریب کریں اور اپنے قوت کے بل بوتے پر ایمان والوں کے خلاف وہ کھڑے ہوں انبیاء کا مقابلہ کریں اور لوگوں کو ایمان سے روکیں اور خود بھی فسکو فجور میں پڑے رہیں مطلب قوت والے طاقت والے اپنا پورا زور لگائیں ایمان کو روکنے کے لیے پھر بھی بالآخر ایمان والے ہی غالب آئیں یہ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 جیسا ہاکے میں وقت ہوتا ہے لوگ بھی ویسا ہی دین اختیار کر لیتے ہیں تو شاہی دین اور شاہی مذہب کو پرانا آسان ہوتا ہے اور شاہی مذہب کے خلاف چلنا یہ مشکل ہوتا ہے تو جو علاقے کے وڈرے وڈیرے اور چودھری اور کڑپینش قسم کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے پہلے بھی مجرم ہی رکھے ہیں مجرموں کے ہاتھ میں اقتدار کیا ہے دیا ہے تاکہ جو اہل ایمان ہیں ان کی آزمائش ہو اور انبیاء کرام دعوت میں خوب محنت کریں اور بالآخر ان کو شکست ہو وَإذَا جات آیا تن اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں لینا ہم ایمان نہیں لائیں گے کبھی بھی ہتھا لا اتیا رسول اللہ حتیٰ کہ ہمیں بھی ایسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا اللہ اعلم حیث يجعل رسالتہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت جہاں رکھے سَيُسِيبُ الَّذِينَ اَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ انکریب جن لوگوں نے جرم کیا ان کو اللہ کی طرف سے بڑی ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا بیما خان و جم ان کے فریب وکر کرنے کی وجہ سے یعنی ان کفار مکہ کے مکر فریب کا عالم یہ ہے کہ جب ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدافت کی دلیل کوئی آتی ہے کوئی موجودہ ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک ہم خود اس منصب پر فائد نہیں ہوں گے اور ایسا ہی بوجدہ جب تک ہمیں نہ دیا جائے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے آیات میں گزرا ہے نا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ تو ہم مان لیں گے اب اللہ تعالیٰ ان کی حالت بیان فرما رہے ہیں کہ حالت تو ان کی یہ ہے کہ کوئی نشانی آ جائے موجدہ آ جائے نبی کی صداقت اور نبوت کو برحک ثابت کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے جب تک یہ ہمیں نہ دیا جائے جس طرح اللہ کے رسول کو دیا گیا ویسا ہی کچھ ہمیں دیا جائے پھر مانیں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اعلم حيث يجعل رسالته یعنی نبوت اور رسالت محض بہبی چیز ہے جسے جس اللہ چاہتا ہے نبوت کی امانت اسی کے سپرد کرتا ہے کسی کے چاہنے سے کسی کو نبوت نہیں ملتی یا محنت کر کے کوئی نبی نہیں بن جاتا یہ اللہ تعالی کی دین ہے اللہ جسے چاہتا ہے اور اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ نبوت کسے عطا کرنی ہے مکہ کے ایک یتیم کو دینی ہے یا مکہ اور طائف کے وڈیروں اور سرداروں میں سے کسی کو دینی ہے اس طرح سورہ زخرف میں ہے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان دو بڑی بڑی بستیاں مکہ اور طائف ان بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر نبوت کیوں نہیں نادل ہوئی وہی کیوں نہیں اتری نبوت کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں دی؟ یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ سے چاہے دیکھ معلّہ دیا شرح صدر اسلام اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے یشرا صدر اسلام اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وَمَن يُرِد اَن اور اسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے یج اللہ صلی اللہ اس کا سینہ انتہائی تنگ نہایت گھٹا ہوا گھٹل والا کر دیتا ہے کہ گویا کہ وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے لال اسی طرح اللہ تعالیٰ گندگی ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں رہتے اسلام اس کا لفظی مطلب ہے مکمل طور پر تابع فرمان ہو جانا متی ہو جانا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 تو اوپر چڑھنا بھی ویسے دشوار ہے اور جو زیادہ بلندی میں آسمان میں جو چڑھ رہا ہے زیادہ اونچا جا رہا ہے اوپر جاتے جاتے اکسیجن کم ہونا شروع ہوتا ہے جیسے جیسے اوپر بتا جاتا ہے اکسیجن میں کمی آتی ہے سانس میں دشواری آتی جاتی ہے ہلکا کے پھر آخر آکسیجن ختم ہو جاتا ہے اور سانس لیا نہیں جا سکتا ناممکن ہو جاتا ہے وہاں پھر وہ مسلوئی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 اور فسق و خجور کی گندگی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے چڑھا دیتا ہے وہ مستقیمہ اور یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے قدفس آیات قومی کارون ہم نے نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں یعنی حکم برداری میں اطاعت میں عقل کو خل نہ دینا یہ سیدھی راہ ہے اس اللہ نے جیسا کہا کر لو اقل میں تمہارے آتا ہے تو ٹھیک نہیں آتا پھر بھی ٹھیک اقبال بھی کہتا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محب تماش ہائے لبے وام عقل نہیں مانتی آدمی کودنے کو رحیم علیہ السلام اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ربا کر دے ٹھیک ہے جی یار ہوگا اسلام عقل کو دخل نہیں ہدایت اور سیدھی راہ اور سراتے مستقیم یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا بس مان لو آج بھی کئی لوگ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے اچھا یہ کام کریں اس میں کیا حکمت ہے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 ہاتھ چہرہ پاؤں سب دھوتا ہے مساثر کا کاموں کا کرتا ہے جہاں سے ہوا نکلی ہے اس جگہ کو نہیں دھوتا کیوں اللہ کا ہو ہے میں اصل وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ہاتھ چہرے پاؤں کا تو کوئی کسور ہی نہیں اس کو دھو لا ہے اور جہاں سے ہوا نکلی ہے اسے نہیں دھویا عقل کو دخل نہیں دینا اطاعت میں بس اللہ نے جیسے کہہ دی ہے مان لو اللہ تعالیٰ کے سفات میں بھی ایسے ہی ہے اللہ نے کہا اول اول آخر اول ظاہر اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطر بھی ہے عقل نہیں مانتی جو سب سے پہلے ہو سب سے آخر میں کیسے ہو سکتا ہے اور جو ظاہر ہو وہ چھپا ہوا کیسے ہو سکتا ہے یا تو ظاہر ہوگا یا چھپا ہوا ہوگا اللہ ظاہر بھی ہے باخر بھی ہے اللہ عرض پر بھی مستقبل ہے اکراورید رب حیات سے بھی شہادت سے بھی قریب ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں فرمایا کنتا کر اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں بایا نہیں, نہیں ہے دو ہاتھ ہیں رحمان کے دونوں ہی دائیں تمہاری عقل میں آتا ہے آئے نہیں آتا نہ آئے بلکہ عقل میں نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے کے راستے جو نکلے ان کو ڈھونڈنے تو منزل کی کام و گمانے آ گئے خرد و عقل کے راستے سے اللہ کو پہچاننے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر یقین ختم ہو جاتا ہے اور وہم و گمان رہ جاتا ہے تو اس لیے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 لہمگار السلامی اندور ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں وہ ولی ماکام اور ان کے اعمال کرنے کی وجہ سے وہی ان کا ولی ہے سلامتی والا گھر مطلب جنت یعنی کہ یہی لوگ جو اللہ کے روتیوں فرما بردار ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں مسلم ہو جاتے ہیں ان کے لیے آخرت میں جنت ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا کارساز ہوگا ولی ہوگا دوست ہوگا اکثر ہوں جبھی آ اور جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ گے کہ اے جنوں کی جماعت یقینا تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا وہ مڈل انسی اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اور اے ہمارے رف استنگا ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا یعنی ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا وبلغنا اجل الذي اجلتنا اور ہم اپنے اس وقت مقررہ کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا پال اللہ فرمائے گا النار وسطاكم آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے خالدین فیھا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو الا ما اللہ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 جنہوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا کیا فائدہ مثلا ان کو گمراہی کی دعوت دی انہوں نے اسے قبول کر لیا اور انسانوں نے جنات کی تہذیب اور تقریب کہ جنات کی عبادت تک کی مصیبتوں کے وقت جنات کو پکارنا شروع کر دیا یہی شیاطین کی کامیابی ہے اور انسانوں نے شیطانوں سے جنوں سے فائدہ اٹھایا اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے قبل تو یہ سلسلہ بہت زیادہ تھا لیکن آپ کی بےست کے بعد یہ سلسلہ کافی حد تک ختم ہو گیا کیونکہ اللہ تعالی نے شہاب ثاقب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو بھی منیش تعلق کا سما اس بات کو چرانے کی کوشش کرے گا اس کے پیچھے یہ لگے گا اس کو شولا وہ مر جائے گا اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات جو جن نے سنی وہ نیچے تک نہیں پہنچ سکتی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 ایک سچ کے ساتھ سو جھو اب ان کی کروڑوں پیش گوئی غلط ثابت ہو جائیں لوگ اس جانب توجہ نہیں کرتے کوئی ایک پیش گوئی اگر ٹھیک ثابت ہو جائے نا تو بس اسی کو لے کے بیٹھتے جہاں اس نے پیش گوئی کی تھی دیکھو ٹھیک وہ اس طرح سے کام کرتے یہ ہے انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یا پھر اس طرح کی جادوگر لوگ شیاتی سے مختلف کام کرواتے ہیں اپنے وہ مکر بنا کے ان کے ساتھ معاہدات وغیرہ کر کے اور پھر جادو ٹونے میں مدد لے کے انہیں جادوگروں کو فائدہ کیا ہوتا ہے لوگوں کی جیبیں خالی کر دیتے مال ہیں مال ہیں کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے اس طرح انسان جن شیتانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انہیں کہ انار آگ ہی تمہارا ٹھکانا ہے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 اور ارادہ کیا کہ اس کو مسجد نبی کے سکون کے ساتھ اس جن کو باندھ دوں اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں لیکن فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سلیمان علیہ کی دعا یاد آ کہ انہوں نے کہا تھا ربرلی بہبلی اہلا مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بال کسی کے شایا میں شامل نہ ہو ان کی یہ دعا یاد آ گئی تو میں نے اسے چھوڑ دیا تو جنات کو قید کرنا اور ان سے غلط فائدہ اٹھانا یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے آگ ہی دوبارہ ٹھکانا ہے خالدینا وہ گے اللہ ما شاہ اللہ مگر جو اللہ چاہے اب یہاں سے اشکال اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم آخر میں ختم ہو جائے گی کیونکہ اللہ نے کہا تو تم جہنم میں رہو گے مگر جب اللہ چاہے مطلب کہ کبھی جہنم ختم ہو جائے گا شبہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے تو شاہ عبد رحمہ اللہ وہ اس کا جواب دیتے ہیں شبہ کا کہتے ہیں کہ دولخ کا عذاب دائمی اگر ہے تو اللہ کے چاہنے سے ہی ہے دولخ کا عذاب دائمی ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو اللہ کے چاہنے سے ہی ہے اللہ نے جو چاہنا تھا اللہ چاہ چکا ہے لہذا اب اللہ کا یہ چاہنا کہ اللہ چاہے روزہ کو ختم کرنا تو یہ تو چہن کا فیصلہ اللہ نے پہلے سنا لیا ہے کہ وہ خلود ہے کہ جہنم ابھی اور سرمدی ہے ہمیشہ کی والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے طرح بعض ظالموں کو ہم بعض کا دوست بناتے ہیں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 بھاشا لیشا شروع